اور کافر الف پس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں ایسا نہ کرو گے تو زمے میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا